جب عبد منیب کا ذکر آیا تو آگے عبد منیب کے نمونے ہیں کس کے نمونے ہیں جی دی؟ اب دیکھو دعود علیہ السلام ہو گئے سلیمان علیہ السلام ہو گئے یہ کہیں ہیں جی ابد منیب ہیں یا نہیں ہیں عبد منیب کا ذکر آیا تو عبد منیب کے آگے نمونے ہیں انبیاء علیہ السلام اور اضال شبہ بھی لکھو نازمدور کے اندر ہے نا چار شعبوں کا اضالہ اضالہ شبو نمبر ایک شبہ یہ ہوتا تھا کہ دود علیہ السلاۃ وسلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو موم بن جاتا ہے یا نہیں تو ایسا نرم ہو جاتا کہ زرے بناتے جاتے اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح تحریر کرتے تو ساتھ ساتھ پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے وہ پہاڑ خود بہت پڑھتے تھے کہ سدائے بعض گاش نہ سمجھو پرندے بھی خود بہت پڑھنا شروع کر دیتے تو معلوم ہوا کہ وہ مختار پل تھے دودرا اسلم کہتے تو جواب دیا وہ مختار پل نہیں تھے یہ ہم نے ان کو حکم کیا تھا پہاڑوں کو پرندوں کو موافقت کریں اور لوہے کو موم بنانے والی گوٹ دیں ہم تھے کس کا فیل ہوتا ہے خدا بندی نہیں تھے ازالہ شبہ نمبرے اور البتہ کی دی ہم نے دعود علیہ السلام کو اپنی طرف سے کا خاص فضیلت فضائل دود بھی لکھ سکتے ہو یاد جوال و او بھی ماہبت طے نعمت نمبر پہاڑوں موافقت کرو ساتھ اس کے ساتھ پرندوں کے وا بے مان ماک اے پہاڑوں موافقت کرو ساتھ اس کے ماک طائر ساتھ پرندوں کے تم بھی تصویر پڑھو اور زبور پرندے بھی تصویر پڑھیں زبور پڑھیں ان کے ساتھ نعمت نمبر ایک واہ لحدید نعمت نمبر دو اور نرم کیا واسطے اس کے لوہے کو انے صابغات اس سے پہلے وہ کولنا محزوف ہے وہ کولنا ہم نے اس کو کہا کہ بنا تو کامل زیر صابغات سے پہلے درو ان محزوف ہے درو ان سا بغات وہ درو جان تو دیر ان کی جمع انے درو ان شا وغات بنا تیر کامل وہ قدیر سر اور اندازہ کر بیچ جوڑنے کے سرد کا منا بھائی کپڑے کا ہوتا ہے بننا اور لوہے کے کڑیوں کا کیا ہوتا ہے جوڑنا ایسے جوڑتا ہے ایسے اور اندازہ کر بیچ جوڑنے کے واہ ملو صالحہ تلکین شکر اے داؤد اور آل داؤد عمل کرو نیل بے شک میں ساتھ اس کے کرتے ہو دیکھنے والا ہوں وال سلیمان رہا اضال شب نمبر دو سوال ہوتا تھا چلو دود عل اسلام نہ تو سلیمان سلام مختار کل ہوں دیکھو ہوا ان کے تابے تھی ان کے تخت کو اڑاتی تھی جن ان کے تابے تھے سمجھے جی مختار کل ہوئے تو جواب کہہ دیا کہ یہ بھی موجزات تھے ہمارے پیل تھے سمجھے ہم نے جنوں کو تابے دیا ہم نے ہوا کو مسخر کیا ازالہ شب و سانی و سخر نا سے پہلے سخر نا مقدر آئے اور تابع کر دیا ہم نے واسطے سلیمان کے ہوا کو یہ نعمت نرے و د شاہ رواہ اور شاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مل شام بھی تھا یمن بھی تھا کیا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 شام پہنچ جاتے تابع کر دیا ہم نے سلیمان کہ ہوا کو نعمت برے صبح کو چلنا کا مسافتی مہینے کی مسافت شہر مسافت کا روز مقدر ہے اور شام کو چلنا استا وہ بھی مسافتی مہینے کی یہ نعمت نمبر ایک بسل نہ لہو نعمت نمبر دو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 جو کام کرتے تھے آگے سلمان کے ساتھ حکم رد کے رد کا حکم تھا وہ میں یا زر من بھی کل نہ مقدر ہے وہ کل ہم نے جننوں کو کہا خبردار جس نے سرتابی کی سرتابی جانتے ہو وہ منہ مو موڑا جس نے سرطابی کی ان میں سے ہمارے حکم سے چکھائیں جو اس کو جہان کا خبردار ان کو پابند کر دیا جنوں کو کس کا سلیمان یا ملون الحو بیان مسنوات بھائی وہ جن کیا کام کرتے تھے بیان مسنوات بناتے تھے سلیمان کے لیے جو چاہتا میں مہاری محراب کی جمع بڑی بڑی عمارتیں مہاری بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے قلعے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 اور دے گئی تھیں چولہوں پر جمی ہوئی مثال کو اتنے سے لے کے اتنے تک دے وہ بڑی ستون تک یا اپنے دروازے تک کوئی آدمی اٹھا سکیں گے کوئی جین اٹھاتے ہوں گے ان کو پھر چولہوں کے اوپر رکھ دیتے ہزاروں لوگ کا کھانا پکتا تھا اس کے اندر کھاتے تھے اور دے گئے چولہوں پر جمی ہوئی راسیا ٹکی ہوئی اے مالو اعلی داؤل شکرہ ادھر بھی کل نہ مقدر ہے اور کہا ہم نے عمل کرو اے آل داؤل شکر کا تلقین شکر اور بہت کم ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار فلما کزئی علیہ بات ازالہ شبھ سالس تیسرے شبوں کا ازالہ ازالہ شبھ سالس تیسرا شبہ یہ تھا کہ آل عالم غائب ہے جن کہے جی یہ کہ وتی لوگ ہیں نا جس کو جن پکڑے آج کل بھی غائب کی خبریں پوچھتے ہیں کہتے ہو فقیرہ بتا فلاں چیز کیسے ہوئی فلاں چیز کیسے ہوئی غائب کی خبریں پوچھتے ہیں حالانکہ بالکل غلط ہے یہ بدمزہ لوگ کرتے ہیں ہمارے آج کل جو بنجو نے بھی یہ دندے شروع کر دیے ہیں تو جن بابا عالم غائب نہیں ہے وہ کیسے جی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 کچھ دنوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلام پہ کیا آ گئی جی موت آ گئی موت آ اور آسے کے اوپر کھڑے رہ گئے جنات نے یہ سمجھا کہ وہ کیا ہیں زندہ ہیں اس لیے وہ کام کرتے رہے شیخ و مولانا غلام اللہ خان صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ ایک سال تک کھڑے رہے کتنی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 تو ایک سال تک سراہمان جواہر کلام نے دیکھ کو لکھا ایک سال تک کھڑے رہ گئے خدا کی قدرت جب تعمیر ختم ہونے پہ آئی تو اللہ تعالی نے دیمک کو حکم دے دیا دیما جانتے ہو اصل سیدھی یادوں یا آسے کو کھانا شروع کیا آسا کمزور ہو گیا آسا گرا تو حضرت بھی گر پڑے اب یہاں سے منکرین حیات کہتے ہیں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 ان کو پتہ چل گیا خدیسوں کو تعمیر تو ویسے ختم ہو گئی تب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عالم الغیب ہوتے جین تو اتنی عذاب کے اندر رہ جاتے سال پورا عذاب کے اندر رہ گئے تو معلوم ہوا کہ جن عالم الغیب نہیں ہے بہت سمجھی بات اب جنوں سے غیب کی خبریں نا پوچھا کرو نہ کا کوئی کہ فقیرہ پتہ فلم کا علیہ الموت پر جب فیصلہ کیا ہم نے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 اور یہ ارض مسکر بھی ہے کیا کس کی آرازا یار زو ارزن اس ارض کا معنی ہے وہ کیڑا کسی چیز کو کاٹے نا کیا کرے کہتے ہیں گھن لگ گیا کاٹنا تو یہ کیڑا کاٹنے کا یعنی گون کا بھائی سمجھ ارض کا معنی کسی چیز کو کیا کاٹنا مگر کیڑا گھن کا یعنی دیما اور دوسرا معنی کیا کیڑا زمین کا اس معنی سے پہلا معنی راجیہ ہے تا کل انسا کھاتا تو اس کے عاصے کو پر اما خرا جب گر پڑے حضرت سلیمان تو جان لیا جنوں نے اس بات کو تبین ادب نے جن جین فعل ہے اللہ قانول یا علومفول ہے جان لیا جنوں نے اس بات کو کہ اگر وہ جانتے غیب کو تو نہ ٹھہرے رہتے بیچ عذاب کس کے زلیل کرنے والے کے اس کو جان لیا یہ بات سمجھ گئی ہے اب جنوں کا پتہ چلا کہ ہم آل نہیں ہے دوسرا معنی بھی ہے لیکن یہ آسان ہے لقد کان اگل فی مسکنہم آیا پہلے عبد منیب کے نمونے تھے یا نہیں دو نمونے علیہ سلام عبد غیر منیب کا نمونہ ہے کس کا جی غیر منیب کا نمونہ جنہوں نے انابت نہیں کی اور خدا کا عزابیا ان کے اوپر منیبین بین کے بعد غیر منی بین کا بیان اور تخویف دنیاوی غیر منی بین کا بیان اور تخویف دنیاوی میرے محترام سبا کے متعلق تم نے پڑھا ہے کہ یہ ایک قوم تھی یمن کے اندر پڑھائے گا ابھی اور بلکی ان کی کیا تھی ملکہ تھی تو قوم سبا یمن میں رہتی تھی اور ان کا ایک شاہر تھا معرب اردو کی کتاب میں لکھتا ہے اس کو معرب غلط لکھتے ہیں یہ نام کیا ہے معرب برزن منزل معرب شہر کے اندر قوم میں سبا رہتی تھی وہاں ان کی سلطنت تھی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 درمیان والا دروازہ کھلتا اس سے نیچے پانی کی آئی تو تیسرا دروازہ کھلتا ایسے پھر اس سے نہریں جا رہی تھی وہ نہروں کے ذریعے اپنی آبادی کو شراب کرتے تھے اور سبحان اللہ آبادی ان کی ایسی تھی کہ دو قطاریں تھیں باغ تھی, تھی. ایسے ایک دائیں ایک بائیں ایسے کتاریں چلیں گئیں باغوں کی ان باغوں کے اندر بھی سیب ہوتے انار ہوتے انگور ہوتے اس کے اولا خوشبو والی چیزیں ہوتے علاچی ہوتے دارچینی ہوتے لاؤنگ ہوتے حتیٰ کہ سمندر سے کچھ دور تھا تو ان کی خوشبو جو جاتی لاؤنگ لاؤنگی تو سمندار کے اندر جو بحری جہاز ہوتے وہ بھی کچھ موس ہوتے تھے اتنی آلی شان طریقے پہ وہ گزار رہے تھے ہاں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 یہ بیس بیس میل پندرہ پندرہ میل کے بعد بستیاں آ جاتی ہیں منزل ہوتی ہیں ایسا سفر ہو جائے کہ سو سو میل کریں جنگل جنگل کو تو یہ اچھا کیا انہوں نے کہ خود کا بائ بہن ہسوا تو ایک تو وہ شیر کونگا دوسرے نا اللہ تبارک و تعالی نے باسافری قدرت سے بعض لوگ تو کہتے ہیں بڑے چوہے ہوتے ہیں چھچوں وہ اندر آ گئے وہ عمارات کو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 ان کی جگہ کیا پیلو جانتے ہو وہ جال ہوتی ہے جس کو اونٹ کھاتا ہے اس کو پیلو لگتے ہیں یا بیر کھانے لگے جنگ جال کے بیر ہوتے ہیں کڑوے کڑوے بد مزا یا یعنی لئے ہوتے ہیں ہم تو لئے کہتے ہیں سندھی میں لئے کہتے ہیں جہاں سیلاب ہے وہاں لئے زیادہ ہوتے ہیں پارسی میں در درخت گز کہتے ہیں اردو میں جھاؤ کہتے ہیں جھاؤ کے درخت لئے وغیرہ اب یہ چیز آ بات اب ادھر مانا سمجھو یہ مانا مشکل تھا اس لیے میں نے خلاصہ بیان کیا آپ کے سامنے دیکھو جی لاقت کان والے صاحب البتہ تحقیق تھی واسطے قوم صبا کے تھی مسکالح ان کے وطن کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانی آیت ترمن اللہ کی قدرت کی نشانی وہ کیا تھا جی جن تان یمی جنتان تان کا لفظی معنی میں کہا ہے جی؟ دو باغ نا لیکن آپ معنی مانے نہیں کرنا دو کتاریں باغ کی جنتان میں دائیں بائیں کتاریں چلیں گی میلوں تک تقریباً سینکڑوں مربع میل زمین تھی جس میں باغ تھے سینکڑوں مربع میل دو کتاریں تھیں باغ کی تھی تھی دائیں اور بائیں قلوم میر ربکم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 کٹوال بھی نہیں <laughs> شاہر تھا بالکل پاکیزہ ورب غفور اور رب تھا بخشنے والا تو کیونکہ نیک کام کرتے تھے تو رب بھی بخشنے والا لیکن فارضو انہوں نے کہا کیا کیا یہ کیا اب اس میں مفت سرین کے دو کال ہیں بعض مفسرین سرین کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ عیسی علیہ السلام سے پہلے کا تھا اور تیرہ نبی آئے ایک دوسرے کے پیچھے ان کی تقزیب کی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ تھا زمان فطرت کا کس کا زمانہ آ, عیسیٰ علیہ السلام کے باہ. اس وقت نبی آئے پھر نبی نہیں ہوں گے نبیوں کے قاصد ہوں گے ایسمن اللہ کے فرشتہ اور بزرگ ہوں گے اراض کیا انہوں نے پارسل انجام اراز پر چھوڑ دیا ہم نے ان کے پار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 جو دو کتاریں تھیں باغوں کی تو ان کے بدلے ہم نے اور باغ دے دیے وہ کس چیز کے باغ دی وہ جالیں تھی پیلوں اور کیا دے جھاؤ کے درخت تھے اور کیا دی؟ بیرییں تھی بیری تھیں کڑوے کڑوے بد مزہ وہ ہم اور دے دی ہم نے ان کو اوبار دو باغوں کے اور دو کتاریں جو صاحب تھے پھل بد مزہ کے وہ کولن والا پھل کھمتے نا بد مزہ جیسے پی لوں وہ آسلین درخت جھاؤ آپ دریا کے کنارے دیکھیں نا یہی درخت جھاؤ بہت ہے لایا وہ اور کچھ چیز تھی بیلی بیری میں سے تھوڑی تھی بیری زالے کا سبب عذاب یہ عذاب دیا ہم نے ان کو بس سبب ہوتے تھے کفر کیا انہوں نے اور نئی سزا دیتے ایسی مگر بڑے نہ کو وہ جالنا نہ ہو یہ تو صدا آ گئی نا اب دوسری نعمت کا ذکر ہے اس کا تعلق پہلی نعمت سے کرو او جنتا ان یمین وہ نعمت نمبر ایک لکھو جنتا ان یمین ابتدا میں تھا وہ نعمت نمبر ایک ایک تو نعمت باغوں کی تھی دوسرا کہتی تھی کہ ان کے لیے سفر کی سہولت کی کیا سفری سہولت میسر تھے اور کیا ہم نے درمیان ان کے اور درمیان ان شہروں کے یا قرآب شہر وہ شہر کے برکت کی ہم نے ان کے اندر ان شہروں کے نیچے نے کوئی شام اور صنع شام کا سفر بھی کرتے تھے یہ تو ملک شام تھا اور سنا کا شہر خود یمن میں تھا مارک سے سنا کی طرف جاتے تین منظریں تھیں اور درمیان ان شہروں کے برکت کی بھی جن کے بھی یعنی کہ بستیاں تھی ظاہر رہو بستی ظاہر کا کیا معنی سفر جو کرتے ہیں نا سڑکوں پہ بستیاں ساتھ ساتھ نظر آتی ایک خوشی ہوتی ہے نا کہ آبادی میں ہم کیا کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں بستیاں تھی ظاہر قدرنا کی ہب سیر اور مقرر کی ہم نے منزلیں سیر کی منزلیں مقرر کی ہم نے سیر کی وقل ہم نے کہا سیر کرو بیچیں کے راتوں کو دن کو امن سے فالوں کام صبا کی نہ شکری بس کہنے لگے اے ہمارے رب دوری کر دے ہمارے سفنوں کے درمیان اور ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پہ یہ کیسے مانگا جیسے بنی اسرائیل نے مانگا تھا باللہ مہادیش پس کر دیا ہم نے ان کو افسانے یہ انجام ہے کہ مذہب نہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو بالکل ٹکڑے تتر بتر ہو گئے تتر بتر کیسے تھے مفسرین لکھتے ہیں یہ انسار نہیں مدینے کے انسار یہ بھی وہاں تھے مدینے کے انسار کہاں تھے پہلے وہ یمن میں رہتے تھے اسی مار افشار کے اندر انصار مدینے میں آ گئے حسان ملک شام کے اندر چلے گئے حسان کا قبیلہ اور بنو اسد عمان کے اندر چلے گئے اور بنو خدا مکے کے اندر آ گئے مکہ تھے ہم مکے ہو پائے تھے ادھر کدھر ہو گئے بے شک اس میں البتہ نشانی اللہ کی کی اس کے لیے جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور شکر کرتے ہیں اللہ کی نعمت میں والا کا سدا کہل ہے میں بلیس زناہ زلا اس گمراہی کا سبب کیا تھا ابلیس کی اتار گمراہی کا سبب کیا تھا جی ابلیس کے پیچھے لگے وہ اور البتہ ایک سچا کر دکھایا ان کے اوپر ابلیس نے اپنا گما گلیس نے کہا تھا نا جب مردود ہوا کیا کہا لانے لا کرنا ضروری ہو اس کی اولاد کی میں بے کرنی کروں گا تم سچا کرمان بس اتنے بات ہی انہوں نے کی مگر ایک پر ایک مومنین کا رہ گیا بما کان علیہ من سلطان حکمت تسلی شیطان حکمت تسلی شیطان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 صرف نیک ہوتے تو اتنی رونق نہ ہوتی تو بروں کو برا بنانے کے لیے شیطان تو چھوڑ دیا یا نہیں یہ حکمت ہے تصویر شیتان کی گل ہائے رنگ گا رنگ سے حضینت چمن اے ذوق اس جان کو ہے زیب اختلاف تم نے دیکھا اچھا جی حضرت درکار گاہ عشق از کفر نہ گزیرا دوزا کرا بسوزات گر بول نہ بادشاہ دوزا کس کے لیے بنی ہے آ, ابو لاپ ہونے چاہیے نا دوزاک جو اللہ نے پہلے بنا لیا ہے تو اس کے لیے ابو بھی بنانے ہے یا نہیں یہی درکار گاہ عشق آج کفر نہ گزیرا کر لے اس عشق کے کارخانے میں کفر کا ہونا ضروری ہے دوزا کرا بش ہو بو لال حکمت سیت شیطان اور نہ تھا واسطے اس شیطان کے ان پر زور